الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين النابي شريح الخزاع رضي الله تعالى قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله؟ وأدني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بلا قال إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمستكم به فإنكم لن تضلوا ولن تهدقوا بعده أبدا بيار نبي عليه الصلاة والسلام كي بياري مسيطنك يسلسل جلاتها حضرت أبو الشريح فرمان لغي ایک دن اللہ کے نبی ہمارے پاس تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمانے لگے بھائی کیا تم اس بات کے گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو ان حضرات نے فرمایا بلا یا رسول اللہ ہم تو کل میں توحید کو مانتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور اللہ کے توحید کے قائل اور ایمان رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان نہ قرآن طرفوں بھی عدل وہ طرفوں بھی عیدی کم فتح مسکوں بھی فنگم تبل علند ابدا یہ قرآن ہے اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے ایک سرا تمہارے پاس ہے اسے مضبوطی سے پکڑو گمراہ نہیں ہوگے اسے مضبوطی سے پکڑو ہلاک نہیں ہوگا اللہ کا کلام فرمایا اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے ایک سرا تمہارے پاس ہے جو اس سے جڑ گیا وہ محفوظ ہو گیا جو اس سے جڑ گیا وہ محفوظ ہو گیا گمرائی سے بچ گیا ہلاکت سے بچ گیا پھر نبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ترفع بھی اقواما ترف بھی اقوام اللہ اس قرآن کے ذریعے بلندی عطا فرماتا ہے عزتیں عطا فرماتا عمر رضی اللہ تعالاً ہو مکہ کے پہاڑوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے کچھ سوچ رہے ہیں امیر علم تھے ساتھیوں نے کہا عمر بہت سخت گرمی ہے کیوں یہاں کھڑے ہو کیا سوچ رہے ہو کس کے انتظار میں ہو آ تو عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ ہو میں زمانہ جائلیت میں پہاڑوں پہ آیا کرتا تھا اونٹ چرانے کے لیے اور جب شام واپس جاتا میرے اونٹ خالی پیٹ ہوتے میرا ابا خطاب مجھے تانا دیتا ہے کہ عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے تو دنیا کیا کرے گا کسی کام کا نہیں ہے تو یہ تو, تو, تو اونٹ چرانے نہیں آتے آج اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں اللہ کے کلام سے کیا جڑا نبی کے دامن سے کیا جڑا آج اللہ نے امیر المنین بنا دیا ان اللہ یارفی اقوام اللہ اس کے ذریعے قوموں کو عروج نصیب فرمایا کرتے ہیں. خالد بن ولید مقامی جنگوں کے اندر اس نے نام پیدا کیا تھا لیکن جب قرآن سے اس کا تعلق بنا تو وہ کیا بنا سیف اللہ بن گیا اللہ کی تلوار بن گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی مقامی لوگوں میں کچھ مشہور تھے لیکن جب قرآن سے تعلق بنا سبحان اللہ کیا بنا اسد اللہ بنا اللہ کا شیر بنا اللہ کا شیر بنا حید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ کے بڑیا تاجر تھے لیکن قرآن سے کیا نسبت جڑی کیا بن گئے صدیق بن گئے صدیق بن گئے عمر فاروق بن گئے عثمان غنی بن گئے علی سبحان اللہ ہاں؟ باب العلم علم بن گئے علم کے دروازے بن گئے شیر خدا بن گئے ان اللہ یرفع بھی اقواما یا قرآن ایک ایسی چیز ہے کوئی اس سے جڑ جائے سبحان اللہ اللہ اسے عزت نصیب فرماتا ہے میرے عزیزوں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کوئی قرآن سے سچی نسبت پیدا کرے آج بھی اللہ آج بھی اللہ بغیر خاندان نصب کے عزت نصیب فرما دے گا اور آج بھی اللہ بغیر مال کے دل کا غنی بنا دے گا اور آج بھی اللہ سکون اور راحت کے اسباب کے بغیر بھی دل کا سکون اور راحت کی دولت نصیب فرما دے گا اللہ آج بھی وہی ہے جس نے اس قرآن کے لیے لوگوں کو عزت بخشی آج بھی وہی ہے تو اللہ کے نبی کہنے لگے اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے پاس اسے مضبوطی سے پکڑ لو مضبوطی سے پکڑ لو ہلاکت سے بچ جاؤ گے گمراہی سے بچ جاؤ گے ہم نے دیکھا جن کی زندگیوں میں کثرت سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کثرت سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ ضرور اللہ کے تعلق سے جڑ جایا کرتے ہیں انہیں اللہ نجات دے دیا کرتا قرآن کی تلاوت کی کثر آپ دیکھیں گے بڑے روشن خیال ہوں گے بڑے اسکالر ہوں گے انہیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی پڑھتے ہیں تو اردو پڑھتے ہیں عربی نہیں پڑھتے اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے قرآن اندر سے اللہ کے اس کی تلاوت اہل اللہ کا معمول رہا ہے اللہ کا معمول رہا ہے اللہ کا اس سے تعلق بنتا ہے ایک شخص حضور کی خدمت میں آئے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا کوئی علاج تجویز فرمائے فرمائے دو علاج ہیں ایک تو اس قرآن کو دیکھ کے پڑا کرو اور دوسرا موت کو یاد کیا کرو تمہارا دل پگل جائے گا تمہارے دل کا زنگ دور ہو جائے گا قرآن کو عظمت کے ساتھ لینا کوئی شخص اسے محبت سے لے محبت سے پڑھے محبت سے چومے محبت سے سنے سبحان اللہ اسے ہر عمل پہ نیکی ملے گی اللہ کا کلام ہاں اسے عظمت سے سننا بھی اجر ہے دیکھنا بھی اجر دیکھتا رہے دیکھتا رہ دیکھتا رہے سبحان اللہ کیا ہے اللہ کے اندر سے نور ہے یہ. یہ نور اس سے بھی نور نصیب ہوگا اور جس کی زبان پہ یہ جاری ہو حضرت ابن عباس کی ابھی روایت ہے فرمایا جو شخص اس قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے تو تم مرد ہو کچھ لوگ ہیں جو پھر نچلے درجے پہ چلے جاتے ہیں. کیا مطلب بچپن میں جیسے وہ عقل نہیں رکھتے کھانے پینے ہر چیز کے محتاج ہوتے ہیں بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں بچہ جو ہوتا ہے فرما ایک وقت آتا بڑھاپے میں پھر آدمی اسی سطح پہ چلا جاتا ہے اسی سطح بچوں کی حرکتیں بچوں کی طرح ضد بچوں کا مزاج بچوں کی طرح چیزوں کو مانگنا کسی چیز پر فرمایا ہاں جسے اللہ قرآن کی تلاوت کی کثرت نصیب فرمائے وہ اس معذوری سے محفوظ رہے گا اس معذوری سے محفوظ رہے گا قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ جو آپ قرآن دیکھتے ہوں گے ایک منزل دو منزل سات منزلیں یہ کیا ہے یہ عام مسلمان کی تلاوت کا معمول تھا ہر روز ایک منزل پڑا کرتا تھا ہفتے میں قرآن ختم ہو جایا کرتا تھا قرآن کے بغیر مسلمان کی زندگی نہیں تھی بن تلاوت کے کوئی مسلمان دن گزارتے اللہ کا کلام ایسی بڑی چیز ہے آریہ سماج کا فتنہ آیا دنیا میں ہندوستان کے اندر برے صغیر کے اندر مولانا نے لکھا ہندوستان کی تاریخ والوں نے کہ جب جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت سے کثرت ہوا کرتی تھی وہاں یہ آریہ سماج کا فتنہ وہ گھر محفوظ رہے ان کا ایمان سلامت رہا آج بھی باہر کے دور میں فتنہ ہی فتنہ ہے بے ہی بدینی ہے ہر طرف فتنہ ہے نظریات بدل رہے ہیں سوچ بدل رہی ہے فکر بدل رہی ہے زندگیوں کا رخ بدل لیکن جو خوش نصیب گھرانے جن میں آج بھی قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے سبحان اللہ ان کے گھر آج بھی برکتوں کے ڈیرے ان کی نسلوں میں آج بھی الحمد دین آپ کو نظر آئے گا ان کے بچوں میں دین نظر آئے گا ان کی عورتوں میں دین نظر آئے گا جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ان گھروں میں برکتیں ہیں قرآن کی تلاوت قرآن البرکت والی ذات کی طرف سے آیا ہے قرآن مبارک ہے جن گھروں میں جن کی زندگیوں میں یہ قرآن ہوتا ہے مبارک لوگ ہوتے میرا نبی فرمان لگے اس دھرتی میں کوئی لوگ قابل رشک نہیں ہے جنہیں دیکھ کر کوئی کہے کہ میں بھی ایسا ہوتا کوئی نہیں ہے کسی کے پاس کتنی بڑی سلطنت ہو اور کتنا بڑا حکمران ہو اور کتنی بڑی وزارت ہو اور کتنی بڑی دولت کے ڈھیر ہو سونے اور چاندے اور ہیرے اور جوہرات کا زارا ذخیرہ ہو کوئی رشق قابل رشک نہیں فرمایا ہاں ہاں دو لوگ ایسے ہیں دو لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر آدمی کہے کاش کہ میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا کاش کے یہ دولت مجھے بھی ملی ہوتی کہ ان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے اتنی بڑی دولت ہے دھرتی پہ اتنا بڑا امیر آدمی ہے یہ اس دھرتی کا اتنا بڑا خوش نصیب آدمی کائنات کا سچا رسول کہہ رہا ہے اتنا بڑا خوش نصیب ہے ایسے اس کے نصیب جاگ گئے ایسے اس کے اقبال بلند ہیں ایسا سعادت مند ہے کہ ان کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے ہاں ہاں کاش کے میں بھی ایسا ہوتا میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا فرما ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہو اور صبح شام اس کی تلاوت کرتا ہو ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کی تلاوت دی ہو اور صبح شام اس کی تلاوت کرتا ہو اور دوسرا وہ خوش نصیب جسے اللہ نے مال کی نعمت دی ہو لیکن اللہ کی رضا کے مصارف میں خرچ کرتا ہو یہ لوگ ایسے ہیں کہ واقعی رش کے قابل ہیں پہلی نمبر پہ وہ شخص جسے اللہ نے قرآن دیا ہو اس کی زبان قرآن کی تلاوت سے تر رہتی ہو کیا خوش نصیب ہے کیا خوش قسمتی ہے ان کے ماں باپ کی ان گھرانوں کی میرے چیزوں الف لام میم الف لام میم ایک حرف پہ دس نیکیاں الف لام میم تیس نیکیاں الف لام تیس نیکیاں پورے قرآن میں کتنے حروف ہوں گے اللہ اکبر اور بعض بچے ماشاءاللہ ہمارے ہاں ہیں احتکاف میں روز ایک قرآن ختم کر رہے ہے بتاؤ کیا نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا ہو آو. رہا ہو کیا خوش نصیب ہے بعض بچے ہیں ماشاءاللہ پورے رمضان میں تیس قرآن ختم کی. بعض ہیں جنہوں نے تیس سے بھی زیادہ کیے تلاوت کا معمول کوئی حش نصیب پندرہ پڑھ رہا ہے کوئی بیس پڑھ رہا ہے بتاؤ کیا نیکی, نیکیوں کا ذخیرہ ہو کیسے نصیب ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے معمول بنا لو اسے معمول بنا لو اس کی عظمت دل میں ہو اس کی تلاوت زندگی میں ہو اور اس کی زندگی زندگی میں ہو اس کی زندگی زندگی میں ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے مسینہ جب کچھ لوگ اکٹھے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہوں اور قرآن ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہوں ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور آپ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے فرشتے انہیں اپنی رحمت پروں سے رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں وضکرحم اللہ فیمن اللہ اللہ ایسے لوگوں کا تذکرہ بطور فخر کے اپنی مجلس میں کرتے معمولی نہ سمجھو ان چٹائیوں پہ بیٹھنے والے بچوں کو قرآن پڑھتا ہوا ان مکاتب مدارس کی عظمت دلوں سے نکل جانا جہالت ہے نادانی ہے کم علمی ہے نادان لوگ ہیں یہ دھرتی کے ایسے چمکتے چمکتے چراغ ہیں جیسے ہمارے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں آسمان والوں کے لیے یہ مکاتب مدارس جہاں اللہ کا کلام پڑا جاتا ہے ایسی چمکتے ہیں آسمان والوں کے لیے ایسے کمکم ہیں زمین کے یہاں جہاں اللہ کا کلام یہ پڑا جاتا ہے آئی ہوئی بس اوقات ٹل جاتے ہیں معصوم بچوں کی برکت سے جب ان کی معصوم زبانوں سے اللہ کا کلام ادا ہوتا ہے سبحان اللہ کیا اللہ کی رحمت پڑ رہی میرا نبی کہہ گئے نا جہاں یہ قرآن پڑھا جا رہا جہاں یہ پڑھایا جا رہا کیسے رحمت کے وہ مرکز ہیں رحمت کے مرکز ہیں نور کے مرکز ہیں بڑی نعمت ہے یہ حضور علیہ صلاح و نے فرمایا کہا بے تک ولہ فنسل امر کل تیرے اوپر لازم ہے تقوا اختیار کر اس لیے کہ یہ خیر کی جڑ ہے تقوی اللہ کا ڈر اسے لازم پکڑ لے یہ ہر خیر کی جڑ ہے قل دو یا رسول اللہ زدنی کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ اور نصیت فرمائیں فَرْمَا عَلَيْكَ بِتْلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْلَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ قرآن کی تلاوت کیا کر یہ دنیا میں تیرے نور کا باعث ہے اور آخرت میں بہت بڑا نیکیوں کا زخیرہ ہے یہاں تجھے راستہ نظر آئے گا تیرا دل نور سے منور سے بھر جائے گا بدعات سے شرک سے گندگیوں سے محفوظ رہے گا میرے عزیزو ایک پاؤ تلاؤ کرنا تو بہت معمولی بات ہے کم از کم آدھا پارہ تلاوت روز ہو مزہ آئے گا یہ قرآن ایک ایسی عجیب دولت ہے کہ یہ دوا بھی ہے غذا بھی ہے دوا بھی ہے غذا بھی ہے جب آدمی بیمار ہو اور دل پہ کجی ہو زنگ لگا ہو تو قرآن دوا ہے اور ظاہر ہے دوا استعمال کرنے کرواہٹ تو ہوتی ہے تو شروع شروع میں قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا دل نہیں کرتا لیکن اس کو دوا سمجھ کے اس کی تلاوت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو میرے نبی فرما دل کا زنگ اتر جائے گا دوا ہے پھر ایک وقت آتا ہے یہ غذا بن جاتا ہے غذا آدمی کچھ نہ کھائے تو کمزوری محسوس ہوتی ہے نیند نہیں آتی بھوکھے آدمی کو نیند کہاں آتی ہے نیند نہیں آئے گی اسی طرح یہ غذا بن جاتا ہے سبحان اللہ اس کے بغیر چین نہیں آئے گا ہاں اس کے بغیر چین نہیں آئے گا اس کے بغیر دن مزیدار نہیں لگے گا یہ غذا بن جایا کرتا ہے اور عجیب دولت حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے میرے نبی کا پیارا داماد ہے اور جامع القرآن ہے قرآن سے بڑا خاص عشق اور محبت تھی بڑی تلاوت کیا کرتے تھے اور اللہ رب العزت نے اس صحابی رسول کو قرآن کی تلاوت سے ایسی نسبت نصیب فرمائی کہ جب دنیا سے گئے اور شہید ہوئے تو ان کے شہادت کے قطرے بھی قرآن کے ایتوں پہ پڑے ایسی قرآن سے نسبت کہ مرتے مرتے بھی قرآن پڑھتے گئے شہید ہوتے ہوتے بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یہ فرمایا کرتا جس کو اللہ رب العزت نے پاک نگاہیں نصیب فرما دی پاکیزہ نگاہیں پاکیزہ زبان پاکیزہ دل یہ کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر ہی نہیں ہوگا اس کا دل بھرے گا ہی نہیں نگاہیں پاک زبان پاک دل پاک یہ کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر ہی نہیں ہوگا مکناتی سے قرآن. اس کے اندر کشش ہے. یہ اپنی طرف کھینچتا ہے کھینچتا ہے جو جتنا تلاوت کرتا ہے اسے اور لذت آتی ہے اور مزہ آتا ہے کچھ دنیا کی کتاب دو مرتبہ تین مرتبہ پڑھو بھی مرتب بور ہونے لگتی ہے کتنی مرتبہ پڑھیں گے سبشان اللہ لیکن اس کلام اللہ کو جتنا ادب کے ساتھ عظمت کے ساتھ احترام جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا مزہ آئے گا اتنا مزہ آئے گا تو میرا نبی فرمائیں لگے گمراہی سے بچنا چاہتے ہو ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو قرآن سے جڑ جاؤ قرآن سے جڑ جاؤ تو میرے عزیز اس کی تلاوت کی بھی کثرت ہو اس کی تلاوت بھی کثرت ہو ایک آسان ترجمہ ہے شیخ الاسلام صاحب برکاتم کا بڑا آسان ہے وہ لے لیا جائے اس کو آدمی مطالعہ بھی کر سکتا ہے آسان ہے بالکل وہ کہیں سمجھ میں نہ آئے عالم دین سے پوچھ لیا جائے عالم ربانی سے رہنمائی لے لی جائے اس کا ترجمہ بھی ہو لیکن تلاوت نہ چھوڑی جائے اگر آپ آدھا پارا تلاوت کر رہے ہیں ایک صفحہ بے شک ترجمے کے ساتھ دیکھ لیں لیکن تلاوت میں کمی نہ آئے اس لیے کہ یہ کرام کے الفاظ عربی زبان کے اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی ہیں میرا نبی فرما رہا ہے علی لام میم لام میم کوئی معنی اس کا نہیں سمجھتا اس کا کوئی معنی دنیا میں نہیں سمجھتا کیا ترجمہ لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی بتا دیا کہ اس پر بھی تیس نیکیاں ملیں گی میرا نبی آنے والے فتنے کے فتنے پر تم بھی فرما گئے کچھ نادان لوگ کم علم جاہل لوگ یہ کہیں گے کہ بن سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ بن سمجھے کیا فائدہ طوطے کتنا رٹنے سے کیا فائدہ ارے میرے عزیزوں یہ دنیا کی کتاب نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے اسے بن سمجھو سمجھ کے پڑھو اس کا نور ہر حال میں ملے گا میرا نبی علیہ السلام میم کے بارے میں تیس نیکیاں ملیں گی اس کا معنی کوئی نہیں جانتا اللہ کے کوئی اور آیت بھی میرا نبی مثال میں پیش کر سکتا تھا جس کا مطلب معنی سب جانتے ہوں لیکن ایسے مثال میں ایسے الفاظ کا انتخاب فرمائے جس کا ترجمہ بھی کوئی نہیں سمجھایا یہ بچے اگرچہ نہیں سمجھتے لیکن سبحان اللہ ان کے پاس ویزے آ رہے ہیں ویزے اور ان کے پاس داخلہ آ رہا ہے جنت کا وہ بھی کتنے گیارہ ایک پر یہ خود جنت میں جائیں گے اور دس ان لوگوں کو لے کے جائیں گے جو دنیا میں ان کے مہربان بنے رہنما بنے ضرورتوں کو پورا کرنے والے بنے ان سے محبت کرنے والے بنے ان پہ یہ نظریں اٹھائیں گے اور ان سب کو یہ جنت میں لے جائیں گے ان سب کو یہ جنت میں لے کے جائیں گے ہاں آپ معمولی سمجھتے ہیں جو بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے بغیر سمجھے بغیر سمجھے اس نے پڑھا لیکن اللہ نے اسے اپنا نام دے دیا اللہ نے اسے اپنا نام دے دیا اللہ حافظ ہے اس بچے کا نام بھی حافظ پڑ گیا سبحان اللہ. وَإنَّا لحافظ. اللہ خود حافظ ہے ہاں کیسے نصیب جاگ اس بچے کے اس بچے کے ماں باپ کے کہ اس بچے پہ اللہ اتنا مہربان ہوا اپنا لقب دے دیا اپنا نام دے دیا یہ بچہ بھی حافظ ہے یہ بچہ بھی حافظ ہے. تو بڑی دولت ہے قرآن میں عزیزوں اس کو نہ چھوڑو اور کوشش کرو اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالو ایسا ایسا یہ ہے گمراہی سے بچنے کا راستہ ہلاکت سے بچنے کا راستہ بڑا سکون ملے گا اللہ بذکر اللہ تتمعین القلوب حضرات مفسرین نے لکھا اللہ بذکر اللہ بل بالقرآن اللہ بل قرآن کے ذریعے اللہ دلوں کو اطمینان نصیب فرماتا دیتا ہے کوئی شخص قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہو نہیں سنو گے وہ ڈپریشن میں چلا گیا کوئی شخص قرآن کی تلاوت کثرت سے سپرٹ کرتا ہے نہیں سنو گے وہ ٹینشن میں رہتا ہے ہو نہیں سکتا یہ دل کو اطمینان قوت طاقت ہے بھر دیتا ہے اس دل کے اندر سے اللہ ہم سب کے قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما دی الحمد للہ جناب محمد على اله واصحابه أجمعين اللهم لك الحمد كل ولك الشكر كل اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله